عليكم و رحمتہ اللہ و بركاتہ سفيمن شاہ ورش اور باقی تمام شامي برادرہ كرتے ہيں ہمارے سلسلہ دس كتاب دعو شريف ميں سات سو انتيس ابلى تين سو اكہتر ہے سات کے درست تعداد تین سو کی میں ہم شر اصما میں اس مقدس نمبر انتیس یا بشیرو یا بشیرو قرآن پاک میں یعنی یہ مقدس پاک میں آج کی موضوع ہے کہ مقدس قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا ہے قرآن پاک میں اس مقدس آیا ہے نہیں آیا ہے اس سلسلے میں اور ان کی توجہ قرآن پاک کے نشانی میں تو ہے تو اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں یہ اس مقدس قرآن پاک میں جو ہے بیالیس مرتبہ ہے یہ خصوصیات اسما کی صفحہ نمبر دو سو پہ انہوں نے جو گنتی کر کے فرمایا بیالیس مرتبہ آیا کیونکہ اس اس مقدس کا بھی دوسرے آسمۂ علمیہ جیسے العلیم السمی وغیرہ کی طرح انسان کی تربیت میں اہم کردار ہے اس اسم میں بشیر کا بھی ہاں جی جس طرح علیم کا ہاں جی اور سمیع کا خبیر وغیرہ کا جو انسان کے کردار میں بہت اہم کردار ہے انسان کو سیدھے راستے میں رکھنے میں اس طرح جو ہے اس مقدس کا بھی دوسرے اسماعی علمیہ جیسا سمیع بشیر کی طرح انسان کی تربیت میں اہم کردار ہے لہذا جو ہے ان موارد میں سے صرف پانچ موارد ذکر کر کے ان کی توضیحات پیش کرنے کی صحیح کروں گا یعنی کھل تو بیالیس مرتبہ ہے وہ بیالیس مرتبہ تمام آیت کو ان کی تشریحات کریں تو یقین یقیناً جو بات ہمارے لمبی ہو جاتی ہے تو ان میں پانچ ملک کن کہ یہ اسم مقدس قرآن پاک میں آیا ہے ہاں جی تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک مطلب کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں بشیر ہوں میں اللہ جو ہے دیکھنے والا ہوں ہر چیز کو دیکھنے والا عرض لے کر سرا تک ہاں جی کائنات کے ہر ہر ذرے کو بھی جدید جو سائشی آنکھ کے نمایاں کر اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں پیش رفتہ ترین اللہ کے نظر سے وہ خفی ترین چیز بھی وہ باریک ترین چیز بھی اللہ کے نظم سے مغفی نہیں ہے تو انسان کیسے مغفی رہے گا اور انسان کے اعمال کردار اللہ سے کیسے مغفی رہے گا تو آج میں سے پہلے آجے ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ فرمات انََ اللہ بھی راشک صبح اللہ تبارک بیما ان تمام چیزوں کا تاملون جو تم انجام دیتے ہو بصفر ان خوب بینا ہے خوب دیکھنے والا ہے یہ اجے سرائے بکرا قیاد نمبر ایک سو دس ہے تجمہ جو یقیناً تم جو بھی عمل انجام دیتے ہو تم جو بھی عمل انجام دیتے ہو اچھا یا برا یعنی چھوٹا بڑا اللہ اس کو اس کا خوب دیکھنے والا ہے اللہ فرماتے ہیں تر تم جو بھی عمل انجام دیتے ہو اللہ اس کا خوب دیکھنے والا ہے یات مجیدہ قرآن باغ میں مختصر فراق کے ساتھ یعنی کبھی بھی ما تعملون ہے جو تم کرتے ہو بشرون دیکھنے والا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا اور کبھی اللہ بھی یا بشیر اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا جن کو وہ لوگ یعنی بندے بچا لاتے ہیں اللہ دیکھنے والا ہے اللہ دیکھتا ہے سورہ انفال کیا نمبر انتالی ہے یہ عملون کی سورت میں کبھی تا معلوم کی سورت میں اور اللہ ان تمام چیزوں کو خوم جا خوب جانتا ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں اشارہ بندوں کی طرف ہے یعنی صرف ہاں جی زمیر حاضر زمین تامل اور یامن زمیر حاضر یعنی تم لوگ جو کرتے ہو یا زمیر غائب وہ لوگ جو کرتے ہیں ہاں جی صرف یہ فرق ہے اس میں تعریباً اٹھارہ مرتبہ ذکر ہوا یا جو ہے جو, جو تم لوگ کرتے ہو یا جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں اس فرق کے ساتھ تم اور وہ کے ساتھ تعریباً اٹھارہ مرتبہ قرآن پاک میں ذکر ہوا یعنی ایک مطلب کو ہاں جی پرانے پاک میں تغرار کے ساتھ ذکر فرمانے کا مطلب یہ ہے ذکر فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حقیقت کو انسان کے لیے باور کرائیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس حقیقت کو انسان کے لیے باور کریں اور اسے یقین کے منزل پر پہنچا دیں کہ اے بندے خدا تم غافل مت ہو جا اور غفلت میں مجھ اللہ کی نافرمنی نہ کرنا کیونکہ بلا شبہ میں تمہارے سارے اعمال دیکھ رہا ہوں اللہ تعالی جملے کو بار بار دہرا لیں بلا شبہ میں تمہارے سارے اعمال دیکھ رہا ہوں بلا شبہ میں تمہارے سارے اعمال دے رہا ہوں ہاں جی اللہ تعالی ان کے ساتھ شک شبہ دور کرتے ہیں تم مجھ سے چھپ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بصیر ہے دیکھنے والا ہے الحرم تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں تمہارے سال اعمال دیکھ رہا ہوں تم مجھ سے چھپ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہارے اچھے بورے اچھے بورے تمام حرکات و شکنات میرے سامنے ہوتی ہیں بیما تاملوم کے اس ماں میں بہت زیادہ عمومیت ہے بیما تامل یعنی تمہاری تمہارے ہر ہر ہاں جی حرکت میں حرکت جو ہے میں دیکھ رہا ہوں بے مات مطلب یہ ہے تمہارے ہر ہر حرکت میں اللہ دیکھ رہا ہوں لہذا ہوشیار رہنا اور یہ نہ سمجھنا نہ سمجھنا کہ میں خلوت میں ہوں تنہا کمرے میں ہوں ہاں سارے دروازے بند ہیں لائٹ بھی آف ہے عزیزان ہاں جی عزیز عزیزان جو ہے یہ رکاوٹیں جو ہے ہم مخلوق کے لیے ہیں ریاض سامین جو ہے یہ رکاوٹیں کمرے کے بند ہونا اس دوسرا نہ لائٹ بند ہو دوسرا نہ دیکھ سکیں ہاں جی حلوت میں ہے تنہا کمرے میں دوسرے میں یہ ہمارے لیے ہے یہ ہاں اس دوسرے مخلوق تو نہیں دے سکتے ہیں اپنے کمرہ بند کے لائٹ بند کے ہاں اب اکیلا ہے مخلوق تو نہیں دے سکتے ہاں یہ جو ہے اذان یہ رکاوٹیں ہم مخلوق کے لیے ہیں اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں اس کے لیے زمین کے تہ اور سطح میں کوئی فرا نہیں ہے ایک عمل ایک مخلوق زمین کے تہ میں بجا ایک عمل ایک مخلوق جو ہے زمین کی سطح پر ہم ہے رہے اس اللہ کے رسم میں کوئی فرا نہیں ہے. اور نہ دور اور نزدیک میں فرق ذات کے لیے اور نزدیک میں بھی کوئی فرا نہیں ہے. یہ سب جو ہے ہمارے لیے ہیں لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے بصیر اور سمیع ہونے پر دیکھنے والا سننے ہونے پر پورا پورا یقین ہونا لازم واجب ہے غلٰ قرآن فرمان فرمائے میں دیکھنے والا ہوں میں سننے والا ہوں میں دیکھنے والا ہوں بیالیس مرتبہ میں دیکھنے والا ہوں میں دیکھنے والا ہوں میں والا ہوں. میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں میں تمہارا کوئی عمل مجھ سے معافی نہیں کوئی عمل مجھ سے معافی نہیں پھر بھی ہم نہیں مانے تو پھر ہم سے زیادہ خون ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ کے بصیر اور شمیع ہونے پر پورا پورا یقین ہونا لازم و واجب ہے کیونکہ اللہ نے اپنے اس مقدس کتاب میں بیالیس مرتبہ فرمایا کہ انسان میں بصیر ہوں میں تمہارے سارے اعمال دیکھتا ہوں دیکھنے والا ہوں تمہارے مخفی و ظاہری سب اعمال دیکھتا ہوں اس اسم مقدس پر ایمان پختہ ہونے کے بعد جو ہے کہ اللہ ہر سرب میں دیکھنے والا ہے ہر چیز دیکھتا ہے ہاں جی تو ایمان پختہ ہونے کے مومن کل معصوم ہو جائے گا معصومت قسمی ہو جائے گا کاش ہم قرآن کا مطالعہ کرتے اور اپنے رب کو پہچانتے کہ رب نے اس کتاب میں اپنے آپ کو ظاہر فرمایا ہے ہاں رب نے خود کو قرآن باغ میں ظاہر کیا ہے جناج مولا امام جعفر صادن نے فرمایا قطل اللہ حفیع کتابیں بے شک اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمایا قرآن باغ میں یعنی اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے میں اللہ کیسا ہوں کس طرح ہوں میرے صفات کیا ہیں میرے علم کا حدود کیا ہے میرے قدرت کی حدود کیا ہیں سب اللہ تعالیٰ نے قرآن باغ میں بیان فرمایا اور الرحمہ اللہ نے اپنے آپ کو قرآن پاک میں ظاہر کیا نمایاں کیا آشکار کیا میں اللہ یہ ہوں کوئی موقفی نہیں ہوں قرآن پاک میں ظاہر کیا کہ میں اللہ کیسا ہوں اس نے ان تمام صفحات سے, سے آگاہ کیا ہے جو انسان سمجھ سکتے ہیں لہذا قرآن پاک جو سچی اور لا کتاب ہے ناریب کتاب سے اس کے ہر ہدایت پر یقین کامل رکھتے ہوئے ان آیات پر بھی یقین کامل پیدا کریں انسان کچھ آئے تاکہ اپنے رب کو پہچانیں اور اس کی بامارفت بندگی کر سکیں البتہ یہ سب اس کریم اللہ کے تحفے سے ممکن ہے ہمیں ان آیات پر یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے خود فرماتے ہیں。میں کیسا ہوں میں کس طرح میں تمہارے تمام اعمال دیکھتا ہوں تمہارے کوئی عمل مجھ سے معافی نہیں تو مجھ سے چھپ نہیں رہ سکتا ہے. زمین کے تح میں جا کے چھپ جائیں تو بھی مجھے پتہ ہے مشرق زمین کے کسی کونے میں چھپ جائیں معرف زمین کے آسمانوں میں چھپ جائیں اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا ہے باقی تمام موجودات سے ہو سکتا ہے چھپ جائے اللہ سے کوئی نہ بندہ چھپ سکتا ہے نہ بندہ اپنے حرکات اور سکنات کو اللہ سے چھپا سکتے ہیں نہ اپنے کسی بات اور گفتار کو اللہ سے چھپا سکتے ہیں ہاں اللہ کے سامنے پوری کائنات کھلی کتاب کی طرح ہے کائنات کا ہر ذرہ بھی اس کے سامنے ہے کھلی کتاب کی طرح اس سے ہم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے ہم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ سا ماں کو مومن میں تمہارے ساتھ سا ہوں تم جہاں پھر فرمایا جو ہے میں تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں فرمایا لما فی سدو تمہارے دل کی باتوں کو بھی دیتا ہوں تمہارے میں کائنات کی کوئی بھی چیز لا لایا کوئی چیز اللہ کی نظر سے اللہ کے علمی احاطہ سے نہ آسمانوں میں اللہ سے غلط چھپا ہوا ہے نہ زمین میں اللہ سے چھپا ہوا ہے گرامی ہم جو ارکات اس کا اپنے اعزاز سے کرتے اپنے آنکھوں سے کرتے اپنے دل میں سوچتے ہیں دماغ میں سوچتے ہیں اللہ ہیں مجھے ان سب کا علم ہے بند مومن غافل نہ رہنا ہاں زخمی یہی آیت وہ اللہ و ماتا مولونا بشیر ان اللہ بشیر ماتا مالون بشیر اٹھارہ مرتبہ اس ایک آیت کو ہاں پھر بھی ہم نہ مانیں قرآن تو سچا کتاب ہے ایک آیت قرآن میں ہونا کافی ہے جب ہم ایک بہنی اس ایک مرہب کو بحال اللہ نے اٹھارہ مرتبہ اس مذہب کو آیا اور بندے مومن کان کان بندہ مومن کے کان کھینچا بندہ نہ سوچنا اللہ تمہارے عمل سے غافل ہے نہ سوچنا اللہ تمہارے عمل سے بے خبر ہے نہ سوچنا تم تنہائی میں ہے نہ سوچنا تم اکیلا ہے نہ سوچنا تم خلوت میں ہے. نہ سو نہ تم نے لائٹ بند کر کے خاموشی سے بیٹھا ہو کسی کو پتہ نہیں ہے ہاں کپڑے کے اندر ہاں جی کپڑا سر پہ ڈال کے خود کو چھپا کے رکھا ہے اللہ کے لیے یہ کوئی پردہ نہیں ہے اللہ ان پردوں سے اللہ کے علم کے بیچ میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بن سکتی لہٰذا زان گرامی ہمیں اللہ کی جو ہے معرفت حاصل کریں قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ کو پیش اس مقدس کتاب کے ذریعے سے جس میں اللہ نے خود کو ظاہر کیا اپنے آسما اپنے شفا ذات کو بیان کیا اور پھر اللہ کے با معرفت بندگی کریں اور اللہ کا ایک سچا بندہ بن کر رہے ہیں اس زمین میں جب تعالیٰ نے ہمیں زندگی دیا زمین کے اندر ہاں ہم سچا بندہ بن کر رہیں سرکشی کی جراط نہ کریں میرے توحفی کا اللّہ تعالیٰ ہم سب کو تمام نے عالم کو اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت ادا کرے اور ہمیں اس پاک ذات کی سچی بندگی عطا کرے اور کل قیامت میں اللہ کے پیارے نبی کے ہاں سفارش کا شفہات ہم میں ہمیں اہل بنا دے اور آپ کی شفات سے ہم سب جنت کے ہاں جی جنت میں داخل ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے آمین سب آمین